تو اللہ سے جو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو اور حکم مانو اور اللہ کی رامے خرچ کرو اپنی بھلے کو اور جو اپن جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلا پانی والے ہیں.